وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تنوتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نبد واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ملالة وكل ملالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قبلا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الرسول صلى الله عليه وسلم نرضى الله وأن سمع مقالتي فحفظها وضعاها وأداها كما سمعها رفش رح لي صدري ويغزر لي أمري وحلو عقدة من لساني يفقه قولي منس سے بزرگوں اور دوستو سب سے پہلے میں خود کو اور پھر آپ سب کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت اور وسیع کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ادارے ہم سب لوگوں کے اندر تقوی پیدا فرما لیں اسلامی بھائی بھائیو جیتوں اور دوستو اسلام کی سچی روشنی جسے مل جائے وہ شخص سے بڑا ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے اس روشنی کے پا کے بعد دل میں ایک تڑپ پیدا ہو جانا اپنے ان بھائیوں کے لیے اپنی ان بہنوں کے لیے اپنے ان رشتے داروں کے لیے اپنے ان دوست احباب کے لیے جو اس روشنی سے محروم ہیں اس صداقت سے دور ہیں اور جو طرح طرح کی بھول بھلائیوں میں بھٹک رہے ہیں جن کے یہاں صحیح عقیدے کی کوئی کوئی اہمیت نہیں ہے جن کے یہاں توحید کا مفہوم سمجھا ہی نہیں جاتا میرے بھائیو اور اور دوستو اسلام کی سچائی کو پالینے کے بعد اس حقیقی روشنی کو پالینے کے بعد جس سے آج بہت سارے لوگ نابلد ہے اور محروم ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس اچھی بات تک اس عقیدۂ توحریف تک اس اسلام کی سچی تعلیمات تک لوگوں کو بھی لانے کی کوشش کرے لوگوں کو بھی پہنچائے لوگوں کے سامنے بھی واضح کرے کیونکہ میرے بھائی اور اور ساتھیوں سچے اسلام کو پالنا صرف کافی نہیں ہے بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں اور میں اطلاع کروں گا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ جب آپ کو اللہ تبارک مطالعہ نے قرآن کریم کی آیات عطا فرمائی اور جب آپ کو لغوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور جب آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور اللہ نے حکم دیا کہ یا اے کے والے اٹھئے اور لوگوں کو ڈرائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ملا سلے انور پاک اللہ تبارک و وطالعہ کی وحی سے جب روشن ہو گیا اور جب آپ کو اجازت ملی اور خط ملا کہ اب اس تعلیمات اس پاک ان پانچ تعلیمات تک لوگوں کو بھی بلائیے لوگوں کو بھی سمجھائیے تو معلوم ہے آپ سب لوگوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر محنت شروع کر دی کس قدر کوشش شروع کر دی اور کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جذبہ اور شوق اور تڑپ پیدا ہو گئی کیا آپ یہ چاہتے تھے کہ سارے مکہ کے لوگ مسلمان ہو جائے آپ یہ کہتے تھے کہ سارے عرب کے لوگ مسلمان ہو جائے اور ایک کوشت اور تڑپ میں لوگوں کی لوگوں کے قبول کرنے کو جب آپ دیکھتے تھے کہ لوگ بہت کم اور تھوڑے تھوڑے اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں جبکہ کہ آپ کی طبق آپ کی چاہت بھرپور اپنے شباب پر اپنے دو سو جلدے کے ساتھ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی طرح لوگوں سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت اسلام دیتے اور اس پاک تعلیمات کی طرف ان کو بلاتے میرے بھائی اور ساتھیو ساتھیوں آپ کی دعوت و تمریف کا اگر اندازہ کرنا ہو آپ کے کو اور آپ کی طرف کو اگر دیکھنا ہو تو آپ سیرت اور تعالی نے اپنے حبیب جناب محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرف کا ذکر کیا کیسی طرف تھی فَلَعَلَّكَ عَلَى آتَارِهِ إِلَّمْ بِهَادَ الْحَدِيثِ <اَتَفًا> شاید کہ آپ اپنے نفس کو ہلاک کر لیں گے اس افسوس کی وجہ سے کہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے آپ افسوس کرتے ہوئے کھم زدہ ہو کر کے آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے میں اور ہو جس کا ذکر اللہ مبارک مطالعہ نے قرآن کریم کی دو آیتوں میں کیا ہے ایک پورے کے اندر اور ایک سورہ شعرا کے اندر آیا کتابیں ہوگی لال <مُمْنِين> آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس لیے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو رہے ہیں بے بھائی اور یہی جذبہ صحابہ اکرام کے اندر پیدا ہو گیا یہی شوق صحابہ اکرام کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا سکون نہیں لینے دیتا تھا چائن نہیں لینے دیتا تھا اور جب انہیں اسلام کی دولت مل گئی اسلام کی دولت رسیب ہو گئی تو میرے کی عبادت کو چھوڑ دیں ایک الحد کی عبادت کے لیے تیار ہو جائیں اس کی کوشش ہوتی تھی اپنے باپ پر وہ محنت کرتا تھا غلام اور غلام اور لونڈی اپنے مالک پر کوشش کرتی تھی اور محنت کرتی تھی جس کے نتیجے میں انہیں طرح طرح کے طرح طرح کے آزاد سے دوچار ہونا پڑا طرح طرح کی تکلیفیں ڈھیلنی پڑی اور طرح طرح سے وہ ستائے گئے مارے پی لے گئے لیکن یہ شوق جو تھا یہ جذبہ جو تھا یہ انہیں چین نہیں لینے دیتا تھا میرے بھائی بہبین کو ساتھیوں جان سے انہیں مار دیا گیا ان کے سینے میں تلوار اتار دی گئی ان کے چیز کے حصے کاٹ لیے گئے انہیں تکتی ہوئی ریپ پر لٹا دیا گیا اور اوپر سے بھاری کرم پتھر رکھ دیے گئے لیکن ان سب تکلیفوں کے باوجود ان سب،, ان سب آزمائشوں کے باوجود بھی وہ اپنے مشن میں لگے رہے سنی گا جانے اللہ کی راہ میں قرآن اللہ کی راہ میں قربان اپنے مال کو اللہ کی, کی بہترین خرچ کر دیا تو جس چیز کی استطاعت رکھتا تھا اس کو اس نے اللہ کی راہ میں پیش کیا لیکن دعوت کا کام روکنے نہیں, نہیں پایا دعوت کا کام بہتا رہا, آگے چلتا رہا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ کے خلاف کیا ان سب کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر قبیلے ہر ہر خاندان ہر ہر گروپ ہر ہر قافلے کے پاس جاتے تھے حج کے موقع سے اور اللہ کی طرف ان کو بلاتے تھے اور اللہ کی دعوت دیتے تھے دِرَاطِ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کو فالو کرو اس کی استعمال کروا تک اور ادھر ادھر کے راستوں کو نہ بو میرے بھی دو اور ساتھیوں اسی دعوت کی طاقت کو لے کر کے صاحب اکرام کہاں سے کہاں چلے گئے اسی دعوت کی طاقت کو لے کر کے صاحب اکرام نے مختصر سے سالوں میں اسلام کی دعوت کو آدھی دنیا تک پہنچا دیا اور آج اسی دعوت سے صاحب اکرام کو اللہ کے رولی اللہ, اللہ علیہ وسلم نے کی ذمہ داری بھی جو آج حاضر ہیں یہاں وہ غائب تک پہنچا وہی جن کو یہ روشنی نہیں ملی جو میں ہیں ان تک یہ بات پہنچا دے اسی طرح سے بلے کو میری طرف سے تمہیں ایک بات معلوم ہے تو اسے لوگوں تک پہنچاؤ میرے بھائی بہت یہ تاپ ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ ہم کو اگر صحیح راستہ مل گیا ہے صحیح دین مل گیا ہے سب اسلام مل گیا ہے صحیح طاقت مل گئی ہے صحیح عقیدہ مل گیا ہے ہم نے عقیدے توحید کو اپنا لیا اللہ کی توحید کو سمجھ لیا ہمارا سینا ہمارا دل بدعات اور خرافات کی ظلمتوں سے پاک ہو گیا ہے اور ایمان اور توحید اور صحیح عقیدے کی روشنی سے منور ہو چکا ہے تو ہم آخر اس نعمت کو اس روشنی کو اس خوشبو کو کیوں چھپاتے پھرتے ہیں پھر؟ کیوں ہم چھپا رہے ہیں کیوں لوگوں تک یہ دعوت نہیں پہنچ رہی ہے کیوں کر رہے ہیں کہ ہمارا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے گا کیوں کر رہے ہیں کہ ہمارا سماجی بائی کاٹ کر دیا جائے گا کیوں ڈر رہے ہیں کہ ہماری تجارت متاثر ہو جائے گی کیوں ڈر رہے ہیں کہ لوگ بات چیت کرنا کر دیں گے کیوں ڈر رہے ہیں کہ لوگ تکلیف دیں گے میرے بھائیوں سے اگر ڈر جائیں گے تو یہ اللہ کا سچا دین صحیح دین اور صحیح دعوت اور صحیح عقیدہ لوگوں تک پہنچ نہیں پائے گا آپ کے گھر کے افراد تک نہیں پہنچ پائے گا آپ کا بیٹا محروم رہے گا آپ کا باپ محروم رہے گا آپ کے گھر والے آپ کے بیچ بچے محروم رہیں گے ہاں کیوں اس لیے کہ آپ اس کو چھپا رہے ہیں چھپانے کی چیز نہیں ہے چھپانے کی چیز نہیں ہے یہ صحیح عقیدہ چھپانے کی چیز نہیں ہے بلکہ صحیح عقیدہ جب مل جائے تو لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کی ضرورت ہے اگر اللہ کہیں آگ لگ جاتی ہے اس میں کچھ انسان پھنس چکے ہوتے ہیں تو باہر کے لوگوں کی پوری خواہش ہوتی ہے پوری خواہش ہوتی ہے کہ آگ میں پھنسے آگ میں پھنسے ہوئے لوگوں کی جانیں کس طرح سے بچائی جائے بہت سارے لوگ اپنی جانوں پر کھیل کر کے ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے تو اگر کوئی شخص ان کو بچانے کی طاقت رکھتا ہے تو اپنی جان پر کھیل کر کے اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے میرے بھائی اور بھی اور ساتھیوں اللہ رفوع صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف کا اظہار فرمایا تھا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص آگ روشن کرتا ہے اور آگ روشن ہو جانے کے بعد پتنگے اور چھوٹے چھوٹے کیڑے اس میں کودتے ہیں کہ یہ روشنی ہے اور جل جاتے ہیں میری بھی نشان رہی ہے کہ لوگوں کے لیے میں نے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ جل رہی ہے لوگ اس میں کودے چلے جا رہے ہیں لوگ میری بات نہیں مان رہے ہیں میں لوگوں کو میرے بھائی اور دلو ساتھیوں یہ سرخت ہونی چاہیے پیار سے محبت سے احساس سے, جذبے سے،, سے، الحسن، احسن، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو لوگوں کو بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف سبھی اللہ کی طرف لوگوں کو بڑھاؤ لیکن کیسے کیجیے گا اللہ کا کلام ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ بالحکمت حکمت کے طور پر حکمت کے ساتھ میرے بھائی عزیز اور آپ اس سچی اور صحیح دعوت کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلائیں اور حکمت کے لیے ضروری ہے کہ صحیح علم ہو حکمت کے لیے ضروری ہے کہ قرآن اور کتاب و سنت کا صحیح علم ہو تبیل والی باتیں نہیں اٹکل بچوں کی باتیں نہیں موضوع اور روایتوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ وَأَنَّهَا قُلْ اللہ علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ، اللہ سارا فرماتا ہے، اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کدھر ہاں، دعوت دے رہا ہوں کہاں بلا رہا ہوں اپنی جماعت کی طرف اپنی تنظیم کی طرف اپنے مذہب مسلک کی طرف اپنی پارٹی کی طرف نہیں ادب ادعو میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اللہ کی کی طرف بلا رہا ہوں ایک اللہ کے لیے سجنے کو خالص کرنے کے لیے بلا رہا ہوں ایک اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرنے کے لیے بلا رہا ہوں ایک اللہ واحد کی, با... کی بحدانیت کو سمجھنے کی طرف بلا رہا ہوں میرے بھائی دعوت یہ ہونی چاہیے ادعو میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں کوئی مقصد نہیں ہے کوئی مقصد نہیں ہے پارٹی بڑھانا مقصد نہیں ہے اپنے کام کا پرچار کرنا مقصد نہیں ہے اپنی جماعت کی تعداد بڑھانا مقصد نہیں ہے لوگوں میں سفرتا ڈالنا مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد کیا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف چلے آؤ اللہ کے سچے دین کی طرف چلے آؤ تمام فرقے ہو تمام دلاس کو تمام خرافات کو چھوڑ دو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ وسیع وکیل اللہ کے میں اور میری اقتبا کرنے والے بصیر وسیع بصیرت کو کہتے ہیں میرے بھائی عزیز اور علمی کی روشنی ہوتی ہے تو بصیرت آ جاتی ہے. ورنہ بسارت ہونے کے باوجود محروم ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا اسے دکھائی نہیں دیتا ہاں جب تک بصیرت رہو جب تک علم ہو میرے بھائی عزیز اور ساتھی اور علم ہاں رسول کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کا نام بہت سارے علم والے ہیں تو دانت جو دینی چاہیے ہاں کیسے بالحکمہ حکمت بار. اور حکمت کے لیے ضرور ہے حکمت کب آئے گی علم کے بعد ہاں؟ علم کے بعد اللہ تبارک مطالعہ شاد فرماتا ہے كأن الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يبلغ عليهم اياته وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ <وَالْحِكْمَة> کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں کتاب تو اللہ کی کتاب ہے حکمت کیا چیز ہے ہاں اس کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو لوگوں کو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ لیکن کیسے حکمت کے ساتھ سنت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی جس چیز سے ابتدا کی جس چیز کی طرف بلایا اور دعوت کے لیے جس چیز کو بسر اور کے طور پر استعمال کیا اس کو آپ اپنائیں اور بالموعبت الحسنہ اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت ہو بھی تو کیسے انداز میں ہاں معاندانہ طور پر نہ ہو بلکہ بڑے ہی والہانہ میں ہو بڑے ہی محبت کے ساتھ ہو بڑے ہی پیار کے ساتھ ہو بڑی ہی اپنائیت کے ساتھ ہو بڑے ہی احلاق کے ساتھ ہو کہ سامنے والا ہاں یہ سمجھے کہ واقعی اس کے اندر میری اصلاح کی طرف موجود ہے واقعی اس کے اندر میری ہدایت کی یہ کیا کہتے ہیں میری ہدایت کی تڑپ اور جذبہ شوق موجود ہے واقعی یہ چاہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر آ جاؤں جب آپ کے اندر یہ شوق ہوگا یہ جذبہ ہوگا یہ تڑپ ہوگی ہر اس انداز سے آپ نقصی حم کر کے اسے بلائیں گے مضروق کو دعوت دیں گے تو یقیناً آج کی زبان میں تاخیر اللہ قبر کو تارا پیدا کر دے گا آپ کے چہرے سے پتا چل جائے گا واقعات کتنے واقعات ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض لوگ پیش کیے گئے تو انہوں نے بربلا کہہ دیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا اے نبی آپ کی دعوت سچی ہے آپ سچے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسم اللہ کی گواہی دے دی سے پتا چل جاتا ہے کہ سچی دعوت ہے چہرے سے پتا چل چاہتا ہے چہرا کتاب ہوتا ہے جحراش, کتاب ہوتا ہے, پتا چل جاتا ہے کہ اس شخص کے اندر دعوت ہے ہماری موجود ہے اس انداز کے ساتھ آپ اگر دعوت دیں تو دیکھیے اللہ اخبار مطالعہ اپنے دین کو خالف کرے گا سچی دعوت پھیلے گی بالحسمتی اختر کچھ لوگ کچھ لوگ لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور تیار ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک کو تعالیٰ نے اچھے انداز میں اسے بحث و مباحثہ کرو اچھے انداز میں جو سب سے پیارا انداز ہو کہ کام بھی ہو جائے हो کی دعوت بھی پہنچ جائے اور اس سے غلط میسج بھی لوگوں تک لگائے لہذا میرے اور اللہ تبارک آپ آپ بتایا اس, اس شخص کو سرو تازہ رکھے جو میری ایک بات سنے دل میں محفوظ کر لے اور پھر اس کو عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آگے لوگوں تک پہنچائے تو اللہ تبارک مطالعہ سرو تازہ رکھے گا اس کا چہرہ شاخ بشاخ ہوگا اس کا چہرہ کھلتا ہوا ہوگا ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سچ کی دعوت کو توحید کی دعوت کو عقیدے کی دعوت کو صحیح منحص کو صحیح سندس کو لوگوں تک پہنچائے اللہ تبارک ہمیں اور, اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اور ہمارے اوپر ضروری ہے کہ کی مدد فرمائے ڈرے نہیں خوف نہ کھائے ہم نہ کرے ایک کو اگر ہمارے ذریعے سے ہدایت مل گئی تو اللہ سے رسول ہے کہ تمہارے لیے سر, بہت سارے سرخ اونٹوں سے بہتر یعنی بہت بڑے مال و دولت سے تمہارے لیے بہتر ہے کہ ایک انسان کو سیدھا راستہ مل جائے ایک انسان صرف اور ہر قدر پرستی کو چھوڑ کر کے ایک الہ واحد کو ماننے لگ جائے ہر ایک شخص کو ہدایت مل جائے اس کے لیے ہمارے اندر سرخ پیدا ہونے چاہیے اللہ سبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار الہ ہم سب کو اپنے دین کی صحیح اور سچی نشر و احاد کرنے کی توفیق پہ پتہ دین کو دوسروں تک پہنچانے صحیح عقیدوں کو دوسروں تک پہنچانے کی طرف پیدا فرما اے اللہ دین کی سچی دعوت کو تو کامیاب بھرنا لوگوں کے سیموں کو اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے بول دے, دے. اللہ! کتاب و سنت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کتاب و سنت کی دعوت اور تعصروه إلا هو الغفور وحيب